عابد اور فاسق و فاجر سب کے لیے اور قیامت کے دن وہ رحیم ہوگا صرف مومنوں کے لیے ارحمان الرحیم اور امام بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا انہوں نے اپنے انداز میں فرق کیا فرماتے ہیں فرق یہ ہے ارحمان برحیم ایزا لم یوس یغذب رحمان وہ ہوتے جس سے جب سوال کیا جائے تو دیتا ہے اور رہیم وہ ہوتے جس سے سوال نہ کیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں ناراض ہو جاتے کیوں نہیں مانتے اس عالم کی تخلیق اس کی رحمت ہے یہ ہوا کی حرکت اس کی رحمت یہ سورج کی روشنی اس کی رحمت چاند کی چاندنی اس کی رحمت یہ شب اور روز کا نظام اس کی رحمت یہ بارش کا برسنا اس کی رحمت یہ نباتات کی روئیدگی اس کی رحمت رس کے حلال اس کی رحمت یہ کالے رنگ کے جانور کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے صاف شفاف سفید غزہ بخش طاقتور دودھ نکالنا یہ اس کی رحمت دہی کا نظول اس کی رحمت امبیا کا سلسلہ اس کی رحمت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کی رحمت سرافر رحمت اللہ نے کہا مما ارسل کا اللہ رحمۃ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اللہ نے کہا میں ہوں رب العالمین اور میرے حبیب آپ ہیں رحمت للعالمین جہانوں کے لیے رحمت یہ عبادات کا نظام اس کی رحمت یہ رکوع اور سجدے کی توفیق اس کی رحمت یہ قرآن اس کی رحمت قرآن کی تلاوت اس کی رحمت اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی قسم میرا قرآن کو ہاتھ لگانا یہ اس کی رحمت کا نتیجہ میرا سنانا اس کی رحمت آپ کا سننا اس کی رحمت اگر اس کی رحمت نہ ہوتی نہ میں سنا سکتا نہ آپ سن سکتے یہ اس کی رحمت وہ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا یہ اس کی رحمت وہ ستر سال کے شرابین زانی چور ڈاکو کو دو آسو بہانے سے معاف کر دیتے ہیں یہ اس کی رحمت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میں ارحمان الرحیم ہوں مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک مالک وہ ہے جسے ہر اختیار جو چاہے تصرف کر سکتے اور مالک وہ جسے اختیار چاہے بخش دے چاہے سزا دے مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مالکہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے یا سورت کبک کم عقل ہے ناقص کسل ہے بے وقوف ہے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے ڈرامے کے اسٹیج پر اس کو بادشاہ بنا دیا جائے تو اپنے آپ کو واقعی بادشاہ سمجھنے لگتا ہے اور یاد رکھیے کچھ ڈرامے تو چھوٹے سے حال میں ہوتے ہیں اور کچھ ڈرامے اس دنیا کے اسٹیج پر ہوتے ہیں یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ڈرامہ ہو رہا ہے لیکن اپنے آپ کو حقیقی بادشاہ سمجھ رہے ہیں کوئی اپنے آپ کو فیکٹری کا مالک کوئی کارخانے کا مالک کوئی زمینوں کا مالک کو دولت کا مالک اور اللہ کہتے نہیں میرے سوا کوئی نہیں ایک وقت آئے گا جب کچھ نہیں رہے گا تو پھر اللہ پوچھے گا لوم آج بادشاہی کس کی ہے آج ملکیت کس کی ہے کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا اور اللہ خود جواب دیں گے لاہ واحد ایک اللہ کی بادشاہی ملکیت اس کی انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے مسلمان کا عقیدہ وہ مالک ہے اور خود مختار مالک اگر کسی کو بخشنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور کسی کو سزا دینا چاہے تو اسے مجبور نہیں کوئی کر سکتا نہ بخشنے پر مجبور کر سکتا ہے نہ سزا دینے پر مجبور کر سکتا ہے وہ خود مختار ہے بعض قوموں نے خدا کو مجبور بنا کر پیش کیا ہندوؤں کا عقیدہ جو کرم کا عقیدہ مقافات عمل کا عقیدہ اس کے مطابق ہر انسان مجبور ہے اور اللہ مجبور ہے کہ وہ خطابار کو معاف نہیں کر سکتا جس نے پہلے جنم میں گناہ کیے دوسرے جنم میں اس کو سزا ملے گی عجیب بات یہ کہ گناہ اس جسم نے کیے ان ہاتھوں نے کیے ان آنکھوں نے کیے اس چہرے نے کیے اس سر نے کیے ان ٹانگوں نے کیے اور سزا دوسرے اعضا کو ملے گی بتلائیے یہ عدل کی بات ہے یا قرآن کی بات عدل کی بات قرآن کہتے انہی ہاتھوں کو سزا ملے گی انی پیروں کو سزا ملے گی جنہوں نے گنا کیے تھے دوسرے ہاتھوں اور دوسرے پیروں کو نہیں سائیوں نے کہا اللہ چونکہ رحم کرنے پر مجبور اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو کفارے کے پر پیش کر دیا اس کو سولی پر چڑھایا موت دے دی سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارا ہو گیا میں پہلے بھی عرض کر چکا کیا یہ عجیب بات نہیں کہ کسی ملک کے اندر بادشاہ یہ قانون بنا دے کہ اس شہر میں بسنے والے جتنے بھی چور ڈاکور مجرم ہیں ان کے گناہوں کے کسارے کے طور پر میں اس ملک کے سب سے نیک پارسا اور زاہد زاہد و عابد انسان کو سولی پر چڑھاتا ہوں ساری دنیا چیخ اٹھے گی یہ ظلم ہے عدل نہیں اگر ایک ملک کے اندر ایسا کرنا یہ ظلم ہے تو اس کا علاج ایسا کرنا کیا سلب نہیں ہے کہ گنا تو دوسرے کریں اور اللہ اپنے اکلوتے بیٹے کو معذ اللہ سولی پر چڑھا کر سارے گنا پیش کر دے کیا یہ عدل کی بات ہے یا یہ عدل کی بات جو قرآن کہتے ہیں جو کرے گا وہی بھرے گا تذرا تما اخرا اور یہ کہ اللہ مجبور نہیں وہ خود مختار مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک مالک تو آج بھی ہے لیکن آج بعض اوقات انسان کی سمجھ میں نہیں آتا انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے جزا کے دن کا مالک قیامت کے دن کا مالک اس لیے کہا کیونکہ قیامت کے دن جو منکر ہیں وہ بھی اقرار کر لیں گے کہ ہاں مالک تو ہی ہے ہم نہیں ہیں مالک یوم الدین ایا کا نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں پہلے دعا کی تمہید تھی اور اب دعا ہے دعا کا سلیقہ بھی سکھایا اللہ سے مانگنا ہو تو کیسے مانگو پہلے اللہ کی حمد کرو تعریف بیان کرو اور اس کے بعد درخواست پیش کرو یہاں پہلے دعا کی تمہید اور اب دعا پھر یہ بھی دیکھیں پہلے غیب کا سیگا اب خطاب کا سیگا پہلے انسان یوں کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحیم مالک یوم الدین اللہ کی صفات ذکر کرنے سے جب دل کے اندر محبت کا ایک شعلہ بڑک اٹھا تو اب براہ راست خطاب کر رہے کا ناگو ازا کا نستعیم. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں بعض حضرات نے کہا پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آئے سے کریما کا نہ ابدو پھر اس میں حسر اور تخفیص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹ بھی مشرقوں نے اپنے دیوتاؤں کو اتنے اختیارات دیے اتنا شریک کیا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہ بچاؤ یہ دیوتا بیٹے دینے والا یہ بیٹیاں دینے والا یہ رزق دینے والا یہ بارش برسانے والا یہ زندگی دینے والا یہ موت دینے والا یہ تقسیم کر دیے سارے اختیارات اللہ کے لیے کچھ بھی نہ بچا اللہ کو مانتے ہیں مگر بے اختیار لیکن ایک مسلمان اللہ کو بے اختیار نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ ساری عبادت صرف اللہ کے لیے محبت رسول سے ہے عظمت رسول کی ہے ادب رسول کہ ہے احترام رسول کہے لیکن عبادت صرف اللہ کی ہے عبادت محمد کی نہیں اس کی ہے جس کی عبادت خود محمد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری درجے تک محبت کی جائے گی لیکن آپ سے کچھ مانگا نہیں جائے گا مانگا اس سے جائے گا جس سے آپ مست نبی کے گوشوں میں رو رو کر مانگا کرتے تھے مانگیں گے اس سے عبادت صرف اسی کی اور ساری عبادتیں اسی کی صدقہ بھی اسی کے لیے خیرات بھی اسی کے لیے نظر بھی اسی کے لیے نیاز بھی اسی کے لیے رکو بھی اسی کے لیے سجدہ بھی اسی کے لیے قیام بھی اسی کے لیے قعود بھی اسی کے لیے حج بھی اسی کے لیے عمرے بھی اسی کے لیے اور دعا بھی اسی سے ہندوؤں کی طرح ہمارے لاکھوں خدا نہیں ایک ہے عیسائیوں کی طرح ہماری سننی والے تین نہیں ہیں ایک ہے کا نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور دیکھو سیگا اللہ نے جمع کا استعمال کیا یہ نہیں کہا کا ابدھ میں تیری عبادت کرتا ہوں بلکہ فرمایا کا نا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ میں اکیلا ہی نہیں مانگ رہا اللہ ہم سب مانگ رہے ہیں ساری جماعت مانگ رہی ساری امت مانگ رہی قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو اللہ نے جو دعائیں ذکر فرمائی ہیں وہ جمع کے سیگے کے ساتھ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتینا فدنیہ ربنا لات قلوبنا جمع کے سیگے کے ساتھ اللہ ہم سب ہیں اور علماء نے سب کو شریک کرنے میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ جب بندہ کہتے اللہ ہم سب مانتے ہیں تو ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی ہے کہ میں تو گناگار ہوں ہو سکتا ہے میری قبول نہ ہو لیکن جب سب کو شریک کر رہا ہوں تو ممکن ہے سب میں سے کسی ایک اللہ کے بندے کی اللہ قبول کر لے اور اس کی برکت سے میری بھی قبول فرما لے اس لیے کہ اس کی شان سے بعید بات ہے جب کئی مانگنے والے ہوں اور ایک کی قبول کرے اور دوسروں کی قبول نہ کرے اجا نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت ذلت اور احتیاج کا آخری مرتبہ ذلت اور محتاجگی کا آخری مرتبہ جو ہے اس کو عبادت کہتے ہیں لہذا اس کا مستحق صرف وہی جو عظمت کے آخری مرتبے پر فائز ہے جو خود محتاج ہیں عبادت ان کی نہیں سارے انبیاء محتاج سارے اولیاء محتاج سارے محدس محتاج سارے صحابہ محتاج کوئی بھی احتیاط سے پاک نہ تھا احتیاط سے پاک صرف اللہ کا نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور توجہ سے ایک بات کو سن لیجیے گا بعض اللہ والوں نے کہا یہ جو عبودیت کی نسبت ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تُو میرا معبود ہے میں تیرا عابد اور بندہ ہوں یہ جو عبودیت کی نسبت ہے یہ سالک اور بندے کے مقام کی انتہا ہے جسے یہ نسبت حاصل ہو جائے اسے ولایت حاصل ہو گئی یہ نسبت بندگی کی نسبت بندہ ہونے کی نسبت عبادت کی نسبت اس کے ساتھ ایا کا ایاک نس اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کس چیز میں ایک ایک چیز میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اللہ رزق کمانے میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں دکان چلانے میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں بیج بوتے ہیں زمین میں لیکن اس کو پودا بنانے میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں ہد دیے۔ کہ اللہ عبادت میں بھی تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کہ تو ہی عبادت کی توفیق دے دے اس دن سراۃ المستقیم ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی دکھا دے سیدھا راستہ کھول دے سیدھا راستہ چلنے کی توفیق دے دے سیدھے راستے پر تو جوائے رکھنا سیدھے راستے پر اور اللہ چلتے چلتے منزل تک پہنچا دینا یہ سارے معنی ہے اس کے اس دن المستقیم ایک مومن قدم قدم پر اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت کا محتاج سمجھتے ہیں اس لیے وہ شعور کی ابتدا سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک یہ کیسے رہتے ہیں اس دن المستقیم ہر روز کہتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں اور کیا نیک اور کیا بد ہر کوئی کہتا ہے ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی دکھا دے سیدھا راستہ اللہ جمائے رکھنا سیدھے راستے پر ایسا نہ ہو سیدھے راستے پر چلتے چلتے ہمارے قدموں میں لفزش پیدا ہو جائے ہم ڈگمگا جائیں شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گمراہ فرقوں کی طرف چلے جائیں اللہ ایسے نہ کرنا تو بچائے رکھنا اللہ ایمان کی پونجی لے کر چلے ہیں زمانہ بڑا خطرناک ہے اللہ تو بچائے رکھنا سیدھے راستے پر چلاتے رہنا یہاں تک کہ ہم تیرے حضور جب پیش ہوں تو ایمان کا سرمایہ پیش کر سکیں کہ اللہ ہم اس امانت کو تیرے حضور لے کر آ ہیں اس دن اسرات المستقیم ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی انعمت الوین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہو سکتا ہے انسان بھٹک جائے سیدھے راستے پر چلنا تو چاہتا ہے لیکن سیدھے راستے کے تعجن میں غلطی کر جائے کہ سیدھا راستہ ہے کہ سا تو اللہ نے خود ہی وضاحت فرما دی یوں مانگو کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا اور وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا سورہ نساء کی ایت نمبر 69 میں اللہ نے وضاحت فرمائی ممن یطیع اللہ ورسول فؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین یہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا نبی صدیق شہدا صالحین ہر ایک پر اس کی بساط کے مطابق اس کے مرتبے کے مطابق انعام کیا اور اللہ نے انسانوں میں سے سب سے زیادہ انعام کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جب ہم یہ کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا اس میں سارے انبیاء آ سارے اولیاء آگے صدیق آگے شہدہ آگے سلحہ آگے اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اہلت ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا امام ابن جریب رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انتا سے ثابت ہوا کہ جنہیں ہدایت ملی انہیں رب کے انعام کی وجہ سے ملی فراۃ انعمت ان <علیہن> یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صرف کتاب پر عمل کافی نہیں کتاب لانے والے کی بھی اتباع ضروری ہے اور اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے یہ قرآن تو آپ گھر میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں لیکن جو درخواست کی جاتی ہے کہ یہاں تشریف لائے تو اس لیے کہ یہ اللہ والوں کی مجلس سے اس لیے نہیں معاذ اللہ ہاشہ بک اللہ کہ میں اللہ والا ہوں میرا دل کہتا ہے ان سننے والوں میں بہت سارے اللہ والے ہیں جو سچی طلب لے کر آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں ایسے انوار نصیب ہوں گے جو اکیلے بیٹھ کر سننے سے نصیب نہیں ہو سکتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ایسے تو نہیں ہے فراۃ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا سرات مستقیم کی ایجابی تعریف تو ہو چکی اب سلبی انداز میں اس کا بیان اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر غضب ہوا بل وین اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچانا جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر ہم نہ چلنے لگے کون ہیں جن پر غضب ہوا کون ہیں جو گمراہ ہوئے مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں مجھے تو امام راضی رحمت اللہ علیہ کی بات پسند آئی وہ فرماتے ہیں جو لوگ عملی گناہوں میں مبتلا تھے وہ ہے مغزوب علیہم ہند اور جو فکری نظریاتی اور اعتقادی گمراہی میں مبتلا تھے وہ ہے ظالین اللہ ان لوگوں سے بھی بچانا جو عمل کے اعتبار سے گمراہ اور ان لوگوں سے بھی بچائے رکھنا جو فکر و نظر کے اعتبار سے گمراہ آمین آمین کا معنی اس تجب اللہ قبول فرما لے آخر میں یہ کہہ دینا مستحب ہے یہ بھی ایک دعا ہے آمین استجب اللہ اس دعا کو قبول فرما لے الحمد الحمدللہ رب العالم یہ ایک تو خوشخبری ہی کہہ لیجیے کہ الحمد للہ پارہ بھی بخش کی صورت میں آگیا ہے جن حضرات کو ضرورت ہو وہ باہر سے حاصل کر سکتے ہیں یہ کہ ہماری بہن نے خط لکھا ہے اس میں تین باتیں ہیں پہلی بات تو پردے سے متعلق ہے اور میں نے درس کی انتظامیہ کو مطلع کر دیا کہ چونکہ خواتین زیادہ ہو گئیں تو پردے کا خاص اہتمام کیا جائے تاکہ دروازے میں بیٹھنے والی جو خواتین ہیں وہ بے پردہ نہ ہوں دوسری بات انہوں نے جو لکھی ہے کئی حضرات اور بھی پوچھتے رہتے ہیں اس کا تصریح پڑھ کر سنا دیتا ہوں الہدا انٹرنیشنل کا فتنہ جیسا کہ اس میں پڑھی لکھی دیندار عورتیں بھی مبتلا ہو رہی ہیں تکلیف کا باعث ہے آپ جیسا مناسب سمجھیں رسالہ شائع کر دیں یا ضرب مومن میں یا خواتین کے اسلام میں رہنمائی فرما دیجئے تو میری درخواست یہ ہے اس موضوع پر بازار میں کتابیں موجود ہیں میری جو سوچ ہے وہ یہ کہ کام کا جواب کام سے دینا چاہیے اگر وہ غلط انداز میں قرآن کی اشاعت کر رہی ہیں یا غلط تفسیر بیان کرتی ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بجائے تنقید کرنے کے اور بجائے فتویٰ بازی میں پڑھنے کے ہم قرآن, قرآن کریم کی صحیح تفسیر بیان کریں اور درس قرآن کے زیادہ سے زیادہ حلقے قائم کریں جب انشاءاللہ اللہ حقیقت لوگوں کے سامنے آئے گی تو غلط تفسیروں سے اور غلط مفسروں سے وہ خود ہی دور ہو جائیں گے اور آخر میں یہ فرماتی ہیں تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ دعا کی دیئے کہ تا حیات میرا کوئی درس ایسا نہ ہو کہ میں نہ سن سکوں ہمیشہ ہمیشہ درس کی شرکت کی حاضری کی دعا فرما دیجئے میں صرف آپ کے لیے نہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ میں سے کسی کا بھی درس ناغا نہ ہونے دے بلکہ درخواست کرتا ہوں کہ عہد کیجیے ارادہ کی دیئے, عظم عزم دیئے ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹہ اللہ کی کتاب کے لیے ضرور نکالیے میں خود بہت دور سے آتا ہوں یقین کریں اللہ کی کتاب کے لیے تو کچھ بھی قربانی نہیں ہے لیکن انسانی میزار میں تولا جائے تو بڑی قربانی دے کر آتا ہوں بڑے خطرات کا سامنا کر کے آتا ہوں اور الحمد ہر ہفتے حاضر ہوتا ہوں آپ بھی عزم دیئے کہ انشاءاللہ اللہ جو پچیس پارے رہ گئے ہیں وہ ضرور سنیں گے ارادہ ہے نبی ان اللہ اللہ سب کو ہے یہ میرے بھائی نے پچھلی دفعہ بھی سوال کیا تھا اس دفعہ بھی سوال کیا ہے یہاں بیٹھ کر قرآن کھول کر سامنے رکھ سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیٹھ ہوتی ہے اور منع کرتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں پیٹھ نہ ہونا پیٹھ ہونے سے بچانا ایک ادب کی بات تو ہے لیکن مجبوری کے تحت علماء نے اجازت دی ہے کہ جہاں اس سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہاں پیٹھ ہو سکتی ہے ایک درخواست یہ کرنی ہے کہ بات ساتھی بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ جامع مسجد طوابین کے لیے یہاں مجھے آ کر چندہ وغیرہ دے دیتے ہیں تو ازراہ کرم ایسا نہ کیا کریں مجھے یہ اچھا بھی نہیں لگتا جس کا دل چاہتا ہو باہر اسپتال پر وہ جمع کرا دیا کریں درو شریف پڑھ لیجیے الحمد اللہ علیہ محمد الحمد للہ رب العالمینصلاۃ السلام اللہ سید الانبیاء وَلم سلیم ربنا ہم بہت گنگار ہیں معاف فرما دے اللہ ہم قابل رحم ہیں ہم پر رحم فرما اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے توبہ قبول فرما اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اللہ دنیا میں بھی رسوانہ فرمانا آخرت میں بھی رسوانہ فرمانا اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما پڑھنے کی توفیق عطا فرما پڑھانے کی توفیق عطا فرما پوری دنیا تک قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما اللہ عمل کی توفیق عطا فرما اللہ دنیا پیاسی ہے روحانی اعتبار سے پیاسی ہے اور ان کی پیاس کا علاج ایمان اور قرآن کے سوا کچھ نہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ تیری کتاب مقدس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے اللہ تو توفیق دے دے اللہ ہم اس قابل نہیں اللہ تو چاہے تو کیڑوں مکوڑوں سے کام لے سکتے ہیں اللہ پرندوں سے کام لے سکتے ہیں اللہ ترندوں سے کام لے سکتے ہیں اللہ ہم تو تیرے نبی کے گناہ امتی ہیں اللہ تو ہمیں اپنی کتاب مقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اللہ تو قبول فرما لے اللہ تو قبول فرما لے اللہ اخلاص و نصیب فرما دے اللہ وہ اوصاف وہ صلاحیتیں عطا فرما دے جو تیری کتاب مقدس کے لیے ضروری ہیں اللہ قرآن کی سچی محبت عطا فرما دے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن سے محروم نہ فرمانا قرآن کی خدمت سے محروم نہ فرمانا اللہ قرآن کو ہماری زندگی کا ساتھی بنا اللہ قبر کا ساتھی بنا اللہ حشر کا ساتھی بنا اللہ جنت کا ساتھی بنا اللہ ہم نے صورت الفاتحہ سے آغاز کر دیا اللہ اللہ تکمیل کی توفیق تو عطا فرما دے اللہ تو توفیق عطا فرما دے اللہ سنانے والے کو بھی توفیق عطا فرما دے سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرما دے اللہ جو اپنے مصروفیات میں سے بقت نکال کر مرد اور خواتین اس درس میں شرکت کے لیے آتے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے اللہ قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما اللہ جو لوگ اس پیغام کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کے پھیلانے کو قبول فرما اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما ان کی زندگی میں برکت عطا فرما اللہ اخلاص کے ساتھ اللہ تیری رضا کے جذبے کے ساتھ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جن بیماروں کے لیے کہا گیا یا اللہ ان کو شفا عطا فرما جن کے لیے نہیں کہا جا سکا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما یا اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں رزق میں زندگی میں برکت عطا فرما اللہ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی مفرت فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما نیکیوں کو قبول فرما اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا اللہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا ذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم مطبع علینا انکا انتا الطباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا رحم الراہمین یہ سورت الفاتحہ کی جو کیسٹ ہے اس کو خاص طور پر سارے ساتھی عام کرنے کی کوشش فرمائے انشاءاللہ اللہ اگلی دفعہ یہ یہاں پر دستیاب ہوگی قرآن ڈاٹ آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا کی آواز میں اور اللہ کہتے ہے یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان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 Mm -hmm. www.taskoran.com